بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مریم آیت سلام ساستغفر لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حفیظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے پھر یہ وعدہ پورا فرمایا اور استغفار کیا مگر پھر جب معاملہ واضح ہو گیا تو ترک کر دیا آیت ساٹھ اِلَّا مَن تَابَ فلون شی ترجمہ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے پس وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا یعنی توبہ کا دروازہ کسی مجرم کے لیے بند نہیں یہ نمازوں کو ضائع کرنے والے اور شہوات میں پڑھنے والے مجرم بھی اگر سچی توبہ کریں اور اعمال صالحہ کا راستہ اختیار کریں تو ان کے لیے بھی جنت کے دروازے کھلے ہیں توبہ کے بعد جو نیک اعمال کریں گے تو ان میں ان کے ساتھ سابقہ جرائم کی وجہ سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی یعنی توبہ کرنے والا بالکل ویسا ہے جیسا کہ گناہ نہ کرنے والا